السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی ہنسنے ہسانے والی مزاحیہ کہانی عنوان ہے تیس مار خان کی گپیں تیس مار خان ایک ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مگر اصل میں ایسا نہیں ہوتا ایک دن تیس مار خان اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا وہ انہیں اپنی بہادری کی داستانیں سنا رہا تھا اس کے دوست بڑی دلچسپی سے اس کی شیخیاں سن رہے تھے اور مزے لے رہے تھے وہ سب جانتے تھے کہ 30 مار خان نہایت بزدل شخص ہے یہ بہادری کے قصے تو سب اس نے بنائے ہوئے ہیں 30 مار خان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ تو خود کو ایسی باتیں کر کے تسلی دے رہا تھا اس دن تو تیس مار خان نے گپ ہانکنے میں حد ہی کر دی وہ کہہ رہا تھا تم لوگ نہیں جانتے میں کتنا طاقت ہوں میرے بازوؤں میں کتنا دم ہے میں اگر برگد کے درخت کو اپنے بازوؤں میں لے کر کھینچو دو زمین سے ہی اکھڑ جائے یہ سن کر سب دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میاں تسمار خان تم نے کبھی برگت کا درخت اکھاڑا بھی ہے ایک دوست حیرانگی سے بولا تم ایک بات کرتے درجن بھر کے درخت نے سینا پھلا کر کہا درجن بھر ایک دوست بشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا شاید یہ کام تم نے خواب میں کیا ہوگا یہ سن کر تیس خان آگ بگولا ہو گیا تم میری بہادری کو للکار رہے ہو تمہیں یقین نہیں تو جاؤ برگت کا درخت ڈھونڈو پھر مجھے بتانا تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اسے زمین سے اکھاڑ کر دکھاؤں گا تیس مار خان کی بات سن کر سب دوست مسکرائے لگے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم کسی درخت پر ظلم ڈھائیں ایک دوست نے بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ جانتا تھا کہ تیس مار خان بے خیالی میں ایسی بات کر گیا ہے جسے پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں وہ اسے مزید بے عزتی سے بچانا چاہتا تھا باقی دوستوں نے بھی تیس وار خان کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بات کو وہیں ختم کر دیا سب دوست وہاں سے رخصت ہو گئے مگر تیسوار خان کے دل میں یہ چبن ہونے لگی کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے اس نے پورا فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے سامنے برگت کا پیڑ اکھاڑ کر رکھ دے گا اگلے دن وہ برگر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا اس نے لوگوں سے برگد کے درخت کے بارے میں پوچھا ایک شخص اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا اور بتایا کہ یہ برگت کا درخت ہے جب تیس مار خان نے برگر کو دیکھ برگد کو دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی وہ قدمے کافی بڑا اور حجم میں اتنا موٹا تھا کہ تیس مار خان کی باہیں اس کی گرد پوری ہی نہیں آ سکتی تھیں اب اسے احساس ہوا کہ واقعی اس نے ضرورت سے زیادہ ہی بڑی بات کر دی تھی اس نے دعویٰ پورا کرنے کا ارادہ بدلا اور واپس لوٹایا جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا جو اس کے قد سے چند انچ ہی نکلتا تھا پتوں کی شا... شکل دیکھ کر اسے شک ہوا کہ یہ برگت کا ہی درخت ہے اس نے دو تین افراد سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ برگت کا چھوٹا درخت ہے تیس مار خان نے اسے اپنے بازوں میں لے کر اوپر کھینچنا چاہا مگر نہ کر سکا وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ و بچار میں مصروف ہو گیا اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی وہ وہاں سے بڑھئی کے پاس پہنچا اس سے چند سوال کیے جواب پا کر وہاں سے نکلا اور مختلف جگہ گھومتا رہا شام تک اس نے ایک بڑا تھیلا حاصل کر لیا تھا اس کے دوستوں نے اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے پوچھا اس میں کیا ہے مگر تیس مار نے کچھ بھی نہ بطایا. اگلے صبح تھیلے کے ہمراہ برگت کے درخت پر پہنچا اور اس کی جڑوں سے مٹی ہٹانے لگا اس نے اپنی کلہاڑی سے جڑوں پر ضربے لگائیں انہیں جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ دیا اس کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے تھیلے کا منہ کھولا اور کٹی پھٹی جڑوں پر تھیلے میں سے کچھ نکال کر چھڑکنے لگا تھیلے میں دراصل دیمک کے کی کیڑے تھے جو اس نے مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے تھے جڑوں میں دیمک بھڑنے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا وہ روزانہ وہاں جاتا اور دیمک کی کارکردگی دیکھتا بل آخر وہ دن آ ہی پہنچا جب برگت کی جڑے کافی کمزور ہو گئیں تیس بار خان نے مٹی سے دیمک زیادہ جڑوں کو چھپایا اور اپنے دوستوں کے پاس جا پہنچا اس نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس نے ایک برگد کا طرف ڈھونڈ نکالا ہے اور اب وہ زمین سے اکھاڑنے کا مظاہرہ کرنے والا ہے دوستوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر 30 مار خان انہیں زبردستی ساتھ لے کر برگت کے درخت کے پاس پہنچ گیا پہلے تو سب دوست ہی دیکھ کر ہنسنے لگے کہ تیز مار خان نے برگت کا کیسا ننہ درخت ڈھونڈا ہے بہرحال ننہ درخت ہی صحیح زمین سے اکھاڑ نکالنا کوئی آسان بات نہیں تھی تیس مار خان اپنے بازوؤں کو زوردار جھٹکے دے کر آگے بڑھا اور درخت کے تنے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اس نے گہری سانس لی اور زور لگانا شروع کر دیا اس کے بازوؤں میں سوئیاں چپتی محسوس ہو رہی تھیں تیس مار خان جون جو زور لگا رہا تھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس نے پوری طاقت سے درخت کو جھٹکے لگانے شروع کر دیے درخت کی جڑیں پہلے ہی زدہ تھیں چند جھٹکوں کے بعد درخت زمین سے چند انچ باہر آیا تیس مار خانی ہی دیکھ کر بےحد خوش ہوا اب وہ مزید جوش و خروش سے اسے اکھاڑ رہا تھا اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں بھی سوئیاں چب رہی ہیں اسے یاد آ گیا سوئیاں کون چب ہو رہا ہے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور پاگلوں کی طرح خود کو جھانے لگا اس کے پیچھے ہٹتے ہی برگت کا درخت زمین پر جا گرا دیمک کے کیڑوں نے تیس وار خان کے جسم پر کاٹ کاٹ کر زخم بنا دیے تھے دوستوں کو تیس وار خان کی چالاکی سمجھ آ چکی تھی انہوں نے اسے مزید تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ساتھ لے کر حکیم کے پاس آ گئے حکیم نے تیسواں خان کو نہلایا اس کے جسم پر مرہم لگایا تیسواں خان کے پورے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی تکلیف سے بری طرح کرا رہا تھا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا آئندہ ایسی بات نہیں کہے گا جسے پورا کرنے کے لیے اسے اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا بہرحال اس نے یہ دعویٰ دعوت سچ کر دکھایا تھا کہ اب برگد کا پیڑ اکھاڑ سکتا ہے گپ میں ہانکنے کا برا انجام ہوا اگر وہ برگت کا پیڑ اكھاڑنے کی بات نہ کرتا تو اس کو دیمک نہ كاٹتی یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم اللہ حافظ